بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی پچھلی بحث کو دونوں عبارت نقل کرنے کے بعد یعنی مولو عبدالسمیر صاحب کی عبارت اور مولانا خلم سارنپوری پوری اللہ کی عبارت نقل کی اور وہ تمہارے سامنے آ گئے. اس کے بعد جو مختصر تبصرے انہوں نے پیچھے کرنے کا وہ کر دیے اب یہاں سے کہتے ہیں کہ قاری کرام البراہین الخاطہ کی اس عبارت کو جو مکمل نقل کر دی گئی ہے بار بار پڑھیں اور انصاف سے فرمائیں کہ اس عبارت میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ نے کون سی بات قرآن و حدیث اور اجماع کے خلاف کہی ہے اور اس عبارت کے کن الفاظ میں معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور کب مولانا مرحوم و مخور نے البلّہ حضر اللہ علیہ وسلم کے علم اور حاضر ناظر ہونے کو ملا کلموت اور ابلیس کے علم پر قیاس کیا ہے بات تو صرف اتنی ہے کہ مولوی عبدالسمی صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و نازر ہونے کو آفتاب و محتاب یعنی سورج اور شان اور مد المود اور ابلیس کے ہر جگہ حاضر ہونے پر قیاس کیا ہے اور ملک المود اور ابلیس کے ہر جگہ موجود ہونے پر غذا میں خود کچھ روایات بھی انہوں نے پیش کی ہیں جن کو وہ نس سمجھتے ہیں اور اس نس پر اپنے فاسد قیاس کی بنیاد رکھتے ہیں اور بظور یہ بے بنیاد عقیدہ منوانا چاہتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر تسلیم کیا جائے اور پھر خود اس کی تردید بھی لا شعوری میں کر جاتے ہیں کہ آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مجلس موجود میں حاضر نہیں ہوتے اور ملک الموت اور شیطان تو پاک و ناپاک اور کفر وغیرہ کفر زیادہ تر مقامات میں حاضر ہوتے ہیں گو اس لحاظ سے معذ اللہ تعالی وہ عمد ر صلی اللہ علیہ وسلم پر ملک الموت اور ابلیس تعین کی ان امور اور ایسے مقامات میں حاضری کی وجہ سے وہ سات علمی اور برتری خود تسلیم کرتے ہیں اور اہل حق کو خبردار بھی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہر محفل میں روح مبارک آتی ہے ہاں اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ مشرک نہیں ایک طرف تو فی انوار تاثیہ کی اس عبارت پر غور کریں اور کہ اور تماشائی جی کے اعصابی محفل املاد و زمین کی تمام جگہ پاک و ناپاک مجالس مذہبی اور غیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعوی کرتے ملک الموت اور ابز کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک و ناپاک کفر وغیرہ کفر میں پایا جاتا ہے اور دوسری طرف مذکور معذ مشکور جو بردوی حضرات کے وکیل اعظم ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ ہر مجلس مینار میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے چنانچہ وہ انوار اساتعہ مال براہی نلقات صفحہ ایک سو سات دو سو سات اور دو سو آٹھ میں لکھتے ہیں اور ترفہ تو یہ جی ہے کہ بانیانے میں فل میلاد عادل عموم یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ روح مبارک ہر جگہ موجود ہو جاتی ہے خواہ اس محفل میں قاری مولد کے کوئی قاری مولت کوئی مرد دیندار محب رسول ہو یا کہ صحیح آدمی ہو سامعین مہذب با آداب بظاہر باطن ہوں یا نہ ہو روایات اس میں صحیح طور پر بیان کی جاتی ہوں یا موضوع باتیں شاعروں کی گھڑی ہوئی پڑتے ہوں کھانے اور شیرینی اور عطر میں ماد زہد اور محنت کا کمایا ہوا ہو یا رشوت اور سود اور غصب کا مارا ہوا دلوں کو اچھی طرح اشتیاق کے ساتھ حضور کے تصور میں لگا رکھا ہو یا نہیں حاضری جلسہ خوش اعتقاد ہوں یا نہیں ہم نے بہتری مزاج اس میں دیکھا ہے کہ کسی کسی وجہ سے بعض منکرین بدطینت وا بد اعتقاد بھی آ جاتے ہیں کے ایسے شخصوں کا حاضر ہونا ایک قسم کی قدورت محفل میں پیدا کرتا ہے اور پھر آگے صفحہ نمبر دو سو آٹھ پر لکھتے ہیں روح مبارکہ تشریف لانا اعلیٰ درجے کی بات ہے ف ہر محفل میں کہ خواب کیسی ہی وجہ سے مرتب ہو تشریف آوری کا دعوی کون کرتا ہے یہ عبارت سفر نمبر دو سو آٹھ کی ہے انواری ساتحسمیزوی کی اس سے بصراہ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ مؤلف انواری ساتحہ کے نزیک ایسی مجالس میں شیطان تو حاضر ہوتا ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں حاضر اور موجود نہیں ہوتے مگر افسوس کہ کوسا دیوبندیوں کو جا رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ شیطان کو عالم مانتے ہیں یعنی اصل میں عالم کون مانتا ہے مولوی عبد السمی مانتا ہے تو جس پر فتویٰ لگانا چاہیے اس پر تو لگایا نہیں اور جس نے اس بات میں اس کی مخالفت کی اسی پر یہ فتویٰ لگا دیا بری عقل بری عقل و دانش وباعت گریس اور مؤلف انوار سات آ کے اس طرز استدلال پر کہ ملک الموت اور ابلیس ہر جگہ موجود ہیں جس پر بزار میں خود بطور نس کے چند حدیثیں پیش کر کے آمر صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کو قیاس کیا ہے حضرت مولانا سہارنپوری رحمت اللہ علی گرفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر ایک ابو والن احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر جگہ حاضر و ناظر ثابت کرنا عقیدہ کے باب سے متعلق ہے اور عقیدہ قیاس سے ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے اس کے لیے قطعی دلیل درکار ہے جو قرآن کریم خبر متواتر اور اجماعی قطعی ہی ہو سکتا ہے اور ملف نے ایسا نہیں کیا پھر اس کا یہ دعویٰ کب قابل انتفاق ہو سکتا ہے نمبر دو ثانیا اہل رسول اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا ثابت کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کی آگے بریکٹ میں کہتے ہیں کہ اس کی پوری بحث ہماری کتاب تبرید النواظر یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک میں ملاحظہ فرمائے ہیں۔ پھر آگے کہ دیں اور بطور اختصار تین حوالے مولانا مرحوم نے پیش کیے ہیں دو حدیث کے اور ایک فقرانفی کی مستند, مستند کتاب البہر کا تو قرآن و حدیث اور فقہ حفی کے مخالف عقیدہ مردود ہے اور ہر کس قابل توجہ نہیں دو وجہ ہو گئی ان تیسری وجہ مسلمان فاسق ہی کیوں نہ ہو شیطان سے افضل ہے مسلمان بشردے مسلمان ہو کافر نہ ہو تو وہ کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو تب بھی وہ کس سے افضل ہے اور خود مؤلف انوار سات صاحب بھی انسان ہونے کی وجہ سے شیطان سے افضل ہیں تو مؤلف اپنے قائم کردہ قیاس کی روسے اپنے لیے ہی شیطان سے زیادہ علم غیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت ہی ثابت کر کے ہوئے اور جب ایسا نہیں تو اس قیاس کی کیا وقت ہو سکتی ہے جس سے معاذ اللہ نسوس کو رد کیا جائے اور ایک فاصل عقیدہ اختیار کیا جائے پھر اس کے بعد مولانا مرحوم مؤلف انوار ساتیا کے اس بے بنیاد قیاس اور اس کی پیش کردہ احادیث جن کو مؤلف مقیصادی اور نسق نس قرار دے کر ان سے قیاس کرتا ہے اور ان کے مسلمات کو پیش نظر رکھ کر جن میں مؤلف نے موت و ابجس کو زیادہ تر مقامات میں حاضر تسلیم کیا ہے اور ان کے لیے ان امور میں یہ وص علمی تسلیم کی ہے یوں گرفت کرتے ہیں کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا ہاتھ دے کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خدافی نصوصی قطویہ کے بلا دلین محض قیاس سفارت سے ثابت کرنا صرف نہیں تو کون سے ایمان ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت یعنی مدد انوار ساتیہ کے نزیک یہ تو سے ثابت ہے فخر عالم کی وسعت علم کی یعنی یہ کہ علم و زمین کے وہ ذرہ کو ہر ذرہ کو حاوی ہو اور ہر پاک و ناپاک و کفر وغیرہ کی مجالس میں اب حاضر ہوں معاذ اللہ تو فرماتے ہیں کہ کون سی نصفت یہ ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ مولانا سہارنپور علیہ الرحمہ عظم مخیر زمین کا جملہ تحریف فرماتے ہیں اور آگے لفظ ان امور کا بولتے ہیں یہ الفاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ بحث صرف میں روئی زمین کی ہے مطلق علم کی نہیں اور نہ علوم عالیہ کمالیہ کی ہے جس پر انسان کی فضیلت کا دار و مدار ہے داد دیجئے خان صاحب بریری اور ان کے ادبا و اجناب کی دیانت کی کہ اسد مجرم یعنی انواری ساتیہ کو تو پوچھتے ہی نہیں کہ تم نے عقیدہ کے باب میں یہ شیطانی قیاس کیوں کیا ہے اور شیطان کو اعمبر رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے زیادہ تر مقامات میں حاضر تسلیم کر کے اور اس کے لیے یہ وسط عدم مان کر معاذ ما اللہ آپ کی توہین کیوں کی ہے بلکہ الٹا مولانا مرحوم پر برس پڑے ہیں کہ وہ اللہ شیطان کے علم کو حضر رسول اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیارت تسلیم کرتے ہیں اور توہین کے مرتکب ہوئے ہیں اور افسوس سد افسوس یہ ہے کہ مولانا محروم کی ساری عبارت اور کم از کم محل نظا کی عبارت کا سیاق و سباق اور آگے پیچھے سب عبارت شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاتے ہیں اور صرف لا تقرب کا لا تقرب صلی کا مفید مطلب جملہ اڑا دیتے ہیں اور پھر خلق خدا کو دہائی دیتے ہیں کہ فریاد اے مسلمانوں فریاد اس سے بڑھ کر بھی اس سے بڑھ کر بھی ہردرمی تعصب اور اعینات کا افسوسناک مظاہرہ کوئی کر سکتا ہے اگر آدمی میں ذرہ بھر بھی شرم حیا ہو تو اپنی غلطی کو محسوس کرتا اور اس پر نادم ہوتا ہے اور مارے حیا کے اس کی گردن خم ہو جاتی ہے اور آنکھیں جھک جاتی ہیں لیکن خان صاحب اور اس کے پیروکاروں کا باوا آدم ہی نرالہ ہے نہ تو اس کے دل میں خدا تعالی کا خوف پیدا ہوتا ہے اور نہ آنکھیں ہی نیچی ہوتی ہیں اور چند دن دیوبندیوں کی عبارتوں کا ایک مخصوص کورس کر اور پڑھ کر وہ بلا علوم اسلامیہ پڑھے نمبر کی زینت بن جاتے ہیں اور ساز و سوز سے تقریر کر کے آمت المسلمین کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہیں اور اس لاعلمی اور جہادت میں بھی ان کا کوئی مقرر اپنے کو غذائی وقت اور راضی دورہ سے کم تصور نہیں کرتا اور ان کا مدرسہ جو قاعدہ ناظرہ اور حفظ کے درجہ تک ہی محدود ہو دار العلوم سے کم لقب سے ملقب نہیں ہوتا اور ان کے کسی معمولی گاؤں کا خطیبی خطیب, خطیب اعظم کے لقب سے کم پر راضی نہیں ہوتا بستیوں میں ڈوب کر نکلے کہاں سو پھیلا ہے بحری بے الغرس الغر تو حضرت مولانا سہارنپوری رحمانے اللہ نے قاطم معاذ اللہ احمد ر صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ذاتی پاتی توہیل کی ہے اور نہیں شیطان کو عالم قرار دیا ہے یہ جی سب خان صاحب اور ان کے اطباء کی اختراع اور ایجادی بندہ ہے کہ اپنے سو فہم عربت گمانی کو اذرا ہی تعاصل دوسروں کے گدے مرٹتے ہیں اور پھر ان پر کفر کے فتوے جڑتے ہیں اور ان کے کفر میں شک اور توقف کرنے والوں کو بھی برمدا کافر قرار دیتے ہیں خان صاحب بریدی نے جب علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دیا اور اس دو بازی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ جی بھی تھا کہ خلید احمد سہارنپوری شیطان کو عامر صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم سمجھتا اور لکھتا ہے تو اس پر علماء حرمین شریفین نے ایک سوال یہ بھی لکھا جس کا جواب خود مولانا سہارنپور علیہ الرحمن نے اپنے مبارک ہار سے لکھا اس کی طرف سے تو الزام تھا نا اور پھر جب وہاں جا کر کفر کے فتویٰ حاصل کی اور پھر واپس بھاگا تو پھر علماء حرمین کا جب احساس ہوا تو انہوں نے کچھ سوالات قائم کر کے دو بل بھیجے تھے تو اس کا جواب حضرت سہارنپور رحم اللہ نے لکھا تھا عربی میں اور پھر سارے اکیبر نے اس پر دستخط کر کے واپس بھیج دیا تھا پھر حرمین کے اماموں نے بھی اور شام اور مصر کے علماء نے بھی انہی عقائد پر سائن کیے تھے جو ان حضرات میں بھیجے تھے تو ان میں ایک سوال یہ بیتا انیسواں سوال تو غالباً سوال ہیں اس میں ٹوٹل تو ایک سوال یہ بھی تھا کیا تمہاری یہ رائے ہے کہ ملعون شیطان کا عدم سید القاینات علیہ الصلاۃ والسلام کے علم سے زیادہ اور متضقن وسیع تر ہے اور کیا جی مضمون تم نے اپنی کسی تصنیف میں لکھا ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا کیا حکم ہے جواب اس, اس مسئلہ کو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا علم حکام و اشرار وغیرہ کے متعلق متضن تمامی مخلوقات سے زیادہ ہے اور ہمارا یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ فی شخص نبی کریم علیہ السلام سے عالم ہے وہ کافر ہے وہ کیا ہے اور ہمارے حضرات اس شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں جو یوں کہے کہ شیطان مضمون کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے پھر بھلا ہماری کسی تصویر میں یہ مسئلہ کہاں پایا جا سکتا ہے ہاں کسی جوزی حادثہ حقیر کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے معلوم نہ ہونا کہ آپ نے اس کی جانب توجہ نہیں فرمائی آپ کے عالم ہونے میں کسی قسم کا نقص پیدا نہیں کر سکتا جب ثابت ہو چکا کہ آپ شریف علوم میں جو آپ کے منصب اعلی کے مناسب ہیں ساری مخلوق سے بڑے ہوئے ہیں جیسا کہ شیطان کو بہتر حقیر حادثوں کی شدت اتفاق کے سبب ابتدا من جانے سے اس مردود اس مردود میں کوئی شرافت اور علمی کمال حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان پر فرض و کمال کا مدار نہیں اس سے معلوم ہوا کہ یوں کہنا کہ شیطان کا علم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے ہرگز صحیح نہیں جیسا کہ کسی ایک بچے کو جسے کسی جوجی کی اتدا ہو گئی ہے یوں کہنا صحیح نہیں ہے کہ فلاں بچہ کا علم اس متبخر و محقق مولوی سے زیادہ ہے جس کو جملہ علوم و فنود معلوم ہیں مگر یہ جوزی معلوم نہیں اور ہم حد حد کا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا قصہ بتا چکے اور ہی آیت پڑھ چکے کہ مجھے وہ اطلاع ہے جو آپ کو نہیں یہ محدود میں کہا تھا اور خطب حدیث و تفسیر اس قسم کی مثالوں سے لبریز ہیں نیز حکمہ کے اس پر اتفاق ہے کہ افلاطون وجادینوس وغیرہ بڑے بڑے طبیب ہیں جن کو دواؤں کی کیفیت و حالات کا بہت زیادہ علم ہے حالانکہ یہ جی بھی معلوم ہے کہ نجاست کے کیڑے نجاست کی حالتوں اور مزے اور کیفیت سے زیادہ واقف ہیں تو افلاطون وجادینوس کا ان ردی حالات سے ناواقف ہونا ان کے عالم ہونے کو مضر نہیں اور کو کوئی عاقد من بلکہ احمق بھی کہنے پر راضی نہیں ہوگا کہ کیڑوں کا علم افدادون سے زیادہ ہے حالانکہ ان کا نجاست کے احوال سے افدادون کی بنسبت نسبت زیادہ واقف ہونا یقینی امر ہے اور ہمارے ملک کے مبتضین سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام شریف و ادنہ و اعلیٰ و اسفل علوم ثابت کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ جب آمر صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں تو ضرور سب ہی کے علوم میجوزی ہوں یا کلی آپ کو معلوم ہوں گے اور ہم نے بغیر کسی معتبر نس کے محض اس فاصل فیاس کی بنا پر اس کلی وجوزی کے ثبوت کا انکار کیا ذرا غور فرمائیے ہر مسلمان کو شیطان پر فضل و شرف آسل ہے پس اس قیاس کی بنا پر لازم آئے گا کہ ہر امتی بھی شیطان کے ہٹ سے آگاہ ہو اور لازم آئے گا سلمان علام کو خبر خبر ہو اس واقعہ کی جسے ہر ہر نے جانا اور افلاط و واقف ہوں کیڑوں کی تمام واقفیتوں سے اور سارے لازم باتیں ہیں چنانچہ مشاہدہ ہو رہا ہے یہ ہمارے قول کا خلاصہ ہے جو براہی نقاطیہ میں بیان کیا ہے جس نے کل ذہن بدینوں کی رگے کاٹ دی اور دجال و مفتری گروہ کی گرد توڑ دیں سو اس میں ہماری بحث صرف بعض حادثی سے جزی میں تھی اور اسی لیے اشارہ کا لفظ براہین نے کہا نمبر 51 کی عبارت یوں ہے شیطان و مدق الموتو یہ وہ ساتھ نس ثابت ہے تو اس میں لفظ یہ اشارہ ہے مطلق وہ ساتھ کا دعویٰ نہیں کیا ہم نے دکھا تھا کہ تدازت کرے تاکہ دلاذت کرے کہ نفیو اس بات مقصود صرف یہی جزیات ہیں لیکن مفسدین مفصدین کلام میں تحریر کیا کرتے ہیں اور شہنشاہی محاسبہ سے جرتے نہیں اور ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ جو شخص اس کا قائد ہو کہ فلاں کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے وہ کافر ہے چنانچہ اس کی تصریح ایک نہیں ہمارے بہترے علماء کر چکے ہیں اور جو شخص ہمارے بیان کے خلاف ہم پر بہتان باندھے اس کو لازم ہے کہ شاہن شاہ روز جدا سے خائف بن کر جدید بیان کرے اور اللہ تعالی ہمارے قول پر وکیل ہے یہ مولانا کی اپنی عبارت ہو گئی المحنت عاد المحََ صفحہ پچیس تا اٹھائیس تھا بند اور البراہیم القاطیہ صفحہ نمبر تین میں لیتے ہیں کہ کوئی اتنا مسلم مسلم فخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب و شرف کمالات میں کسی کو مماثل آپ کا نہیں جانتا اس پوری تصریح کو بھی ملاحظہ کیجیے اور خان صاحب کے افترا اورز معظیم کو بھی دیکھیے جو یہ ہی دکھتے ہیں اس نے اپنی کتاب براہی نقاطیہ میں تصریح کی کہ ان کے پیر ابلیس کا عظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم سے زیادہ ہے لا حول ولا اس کے بعد بھی اگر خان صاحب اور ان کے اخبار مولانا سہارنپور نور اللہ مقدو کی تقیر پر مشر ہیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیگر علماء دماعت دوبن کی طرح ان کی تقویر کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ ان کو باہر حال و باہر کیف کافر کہنا ہے اور بلا وجہ اور بدا دلیل کافر کہنا ہے اور خواہ کچھ بھی ہو جائے ان کو کافر ہی کہنا ہے وہ ان کا عقیدہ اور و حدیث اور عہد سند و جماعت عقائصے بھی تجاوز نہ کرے مگر باہر صورت وہ کافر ہیں اس لیے کہ وہ کافر ہیں اور کافر میں کیوں کیونکہ وہ کافر ہیں لا حول ولا داد دیجئے اس فتو بازی کی کہ قفر سازی کی کیا ہی بے خطا ہتھیار خان صاحب بریلی نے کفر ساز فیکٹری سے ایجاد کیا کہ کوئی خالص مسلمان کہیں بھی مل جائے کچھ بھی کہے اور ایمان و عام اور اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ مراتے پر پائز ہو مگر کیا مجاز کی بریزی کا یہ ایجاد کردہ کفر اس کے پیچھا اس کا پیچھا چھوڑ دے قارجین کرام آپ اس سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند کی تقویر اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ سچ مچ کافر ہیں اور ان کے آقاد اہل اسلام اور اہل سنت و جماعت کے خداف ہیں اور اس لیے نہیں کہ آیازمب اللہ تعالی انہوں نے اللہ تعالی اور سرداری دو جہاں صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہے بلکہ اس لیے کہ ان کی تفریح کی گئی ہے کہ ان کے عدم تخوا اور سیاسی شعور اور مجاہدانہ کارناموں کا پورے ہندوستان میں اثر اور چرچا تھا اور ہندوستان سے وہ ظالم برطانیہ کے اثر و رسوخ کو باہر کے ختم کر کے مسلمانوں کے لیے خالص اسلامی نظامی حیات چاہتے تھے اور دن رات اس کے لیے کوشاں تھے اور جب تک ہندوستان کے مسلمانوں میں ان اکابر کو اچھی طرح بدنام نہ کیا جاتا ان کا ان پر سے اعتماد نہ اٹھ سکتا تھا اور بات وہی ہوتی جو یہ جی حضرات کہتے اس لیے پیشہ پیروں اور خانہ ساز مفتیوں نے ان مظلوم اکابر کی ناروا تکفیر کا بیڑا اٹھایا اور ایسے بے بنیاد اتحامات اور اختراعات میں ان اکابر کو اجھا کر رکھ دیا کہ ان کو اپنی صفائی کے لیے اپنا قیمتی وقت اور خطیر و کثیر رقم بھی صرف کرنا پڑی اور تحریری کاروائی سے بڑھ کر میدان مناظرہ میں بھی بعمری مجبوری کھوڑنا پڑا اور ان کی خدادار قوت کا خاصا حصہ ان کاموں میں ضائع کر دیا گیا کے ان کے کام بہت اہم اور ارادے بہت اونچے سے کسی بھی باشعور مسلمان سے ان کے یہ ضروری کارنامے اوجن نہیں اور ان اکابر کی توجہ ہی دوسری طرف لگا کر اہدین کو ان کی اشابت رائے اور بے خدمار سے محروم کرنے کی بے سعی کی گئی جبکہ ان کی اس رہنمائی کے لیے لوگ ترستے تھے غازباً ایسے ہی حالات کے لیے علامہ اقبال مرحوم یہ کہہ گئے ہیں رہے گا راویو نیر و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کہ ہے بہر بے کراں کے لیے راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی میرے کاروبار را... کے لیے اٹھارہ سو اٹھاون ممبر پارلیمنٹ برطانیہ نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خدا تعلی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ سلطنت ہندوستان انگستان کے زیر نگین ہے تاکہ غیصا مسیح علیہ السلام کی فتح کا جھنڈا ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرائے ہر شخص کو اپنی تمام ترقوت تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کے عظیم مشان کام کی تکمیل میں صرف کرنی چاہیے اور اس میں کسی طرح کا تساہل نہیں کرنا چاہیے ماخوز از مقامی الحدید صفحہ نمبر پانچ زادم برطانیہ نے اپنے اس کے ارادہ کی تکمیل کے لیے اور معاذ اللہ تعالی مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے ہندوستان میں جو کچھ کیا وہ ہندوستان کی دو سو سالہ تاریخ جاننے والے کسی تاریخ دان سے مخفی نہیں پہلے تو حق نے اس جاگر برطانیہ سے جہاد کیا جب اس میں کامیابی نظر نہ آئی تو ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے دیوبند مراد آباد اور اسی طرح دیگر متعدد مقامات میں دینی مدارس قائم کیے تاکہ اس طریقے سے اسلام محفوظ رہے اور آنے والی نسلیں سے ہی اسلام کو حاصل کر سکیں افسوس ہے کہ ایک طرف تو زالم برطانیہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف انارہواں کھیل کھیلتا رہا اور ان کے ایمان پر ڈاکر ڈالتا رہا اور ان کو عیسائی بنانے کے لیے ہر شاعری تھا اور پورا ہندوستان فقری طور پر دار بنا ہوا تھا اور دوسری طرف خان صاحب بریوی نے اس وقت بھی ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا ادام العالم بن ہندوستان دارالاسلام اس رسالے کے صفحہ نمبر دو پر لکھتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ بلکہ علمائے رحمۃ اللہ عالم اجمعین کے مذہب پر ہندوستان دار الاسلام ہے ہرگز کس دارالحرب نہیں اور نیزی فتویٰ دیا کہ ہندوستان بھی فضلی دارالاسلام ہے اقامی شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر ستاسی غور فرمائیں کہ ایک طرف جابیر برطانیہ کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور اس کے شدید ترین مخالفوں کی بلا وجہ زوروں پر تکفیر کی گئی اور دوسری طرف اس وقت ہندوستان کو اس پر حکومتی برطانیہ کا تسلط تھا وہ اسلام کے ایک ایک حلقہ کو توڑنے کے در پہ تھا دارالاسلام ثابت کیا گیا ہر سمجھدار آدمی اس سے بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس تکفیر کا اصل موجب سبب اور علت کیا ہے اور کیوں بظور اور بجبر ان کو کافر بنایا گیا جب حالات یہ ہوں تو پھر اس تکبیر کی شرعن وقت کیا ہے اور اس کو تسلیم کون کرتا ہے اس کھلی بات کا کسی فہیم کے لیے سمجھ سمجھنا چندہ دشوار نہیں ہے ہاں اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے اور اپنی ضد کو نہ چھوڑے تو بھلا اس جہاں میں اس کا علاج بھی کیا ہے علماء دوبن سے تو خان صاحب کا بلا وجب بیر ہے وہ ان کو تمام کفار سے بدترین کافر گردانتے ہیں اور موقع و محل ہو یا نہ ہو ان کو جدید کٹی سنانے اور ان کو کافر بنانے سے نہیں چوکتے سنانچی خان صاحب کی عبارت پہلے حارض کی گئی ہے جس میں وہ یہ بھی دکھتے ہیں کہ اور دیوبندی کتب فقہ کے ماننے میں بھی شریک ہوتے اور دیوبندی کتب فقہ کے ماننے میں بھی شریک ہوتے اور بی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے یا ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار رکھتے ہیں ان کی اس کل کل و اتعائے اسلام اور افعال اخبار میں مسلمانوں کی نقل اتارنے ہی نے ان کو اخبس و ازر اور ہر کا اصلی یہودی نسرانی بت پرس موجوسی سب سے بدتر کر دیا کہ یہ آ کر پرٹے دیکھ کر الٹے واقف ہو کر اوندے ہوئے اخکام شریعت اس سے اول صفہ نمبر اوند تر تبعہ برقی پریس مراد بات سبحان اللہ و لا حول و لا خوفت اللہ, اللہ یادہ خان صاحب سے پوچھئے کہ آپ در احمد کر کے وہ خبیص عبارت تو بتائیں کہ جس میں دیوبندی انہیں معاذ اللہ خان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے یا قاعدہ اور انصاف کے لحاظ سے اس اعباروں سے توہین نکلتی ہے یا ان کی مراد الب اللہ توہین کا پہلو ہے اور پھر ہمت کر کے ضروریات دین میں سے کسی ایک مسئلہ کا انکار ہی ان کی کسی اباروں سے ثابت کر دیں مگر آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ خان صاحب ایسا کرنے سے قطع عاجز اور یقینا قاصر ہیں اہاں جھوٹی فریاد کر کے اور بلا وجہ دہائی دے کر عام المسلمین کے اسلامی جذبہ سے کھیلنے کے بڑے مشاق اور وسیع تجربہ کار ہیں اور فریاد مسلمانوں فریاد کہہ کر ان کو خوب اکساتے ہیں اور اپنے سوئی فہم اور ٹیڑھے دماغ سے نکلے ہوئے معانی و مطالب کو بجر دوسروں کے گلے مرنے کے عادی ہیں لیکن اگر سفراوی مزاج شخص کے بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسے شہد اور کھانڈ کڑوی معلوم ہوتی ہو یا کسی بھینگے شخص کو ایک کی دو چیزیں نظر آتی ہوں تو اس میں شہد اور کھان کا کیا قصور ہے اور اس چیز میں کیا خرابی ہے جس کو بھینگا بجائے ایک کے دو بتلا رہا ہو ہواش تو اپنے سوئی مزاج اور نگاہ کی ساخت کا کرنا چاہیے اور فریاد دہائی دے کر عوام کے اذان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے چھت سے گزرا یا سر سے گزرا اس کا خلاصہ تو میں کل بتلا چکا ہوں کہ جس عبارت کی نسبت مولاخ جمع سہارنپوری رحمہ اللہ کی طرف کی گئی ہے وہ ان کی نہیں ہے بلکہ خان صاحب کے اپنے گھر کی ہے وہ دیوبند کے کسی گھر کی نہیں ہے بلکہ وہ بریویوں کے گھر کی عبارت ہے اور مولوی احمد رضا کے بڑے پیر مولوی ابسمی کی عبارت ہے وہ موقع جمع سہارنپوری کی نہیں ہے تو پھر اس میں بھی سیاق و سباق کاٹ کر اور کفریہ عبارتیں آپس میں جوڑ جوڑ کر ان کو مولانا کی طرف منصوب کرنا ایک تو یہ کہ یہ خیانت اور فراڈ ہے دوسرا یہ کہ جس آدمی نے ان کفریہ عبارتوں کو نقل کیا ہے اصل تمہارے کپڑے کا تمہارے فتوی کا مصلاف تو وہی وہ بنتا ہے اور وہ تمہارے گھر کا بندہ ہے اور جس نے اس طرح کی عبارتوں کی تردید کی ہے یہ تو نشان یہ ہے کہ وہ سچا اور پکا عاشق رسول ہے عرمۂ خدی عمر سارن پوری ہوا ہوا ہے تیسری بات یہ ہے کہ مسئلہ حاضر ناظر ہو یا مسئلے علم غیب ہو یہ جی چونکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے تو اس کو قیاس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا بلکہ خبر واحد سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے قرآن متواد اخبار متواترہ اور یا اجماعقتی کا ہونا ضروری ہے میں سے اگر کسی چیز سے عقیدہ ثابت نہ ہو اور زائر کے ہو بھی نہیں سکتا تو پھر اس کو عقیدہ بنا کر و کے ذریعے سے ثابت کرنا یہ تمام اہل سنت والجماعت کے سلف و خلفن اصول کو توڑنے کے متراد چوتھی بات یہ ہے میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ اگر حاضر ناظر کا عقیدہ یا علم خیل کا عقیدہ یہ باقاعدہ عقیدہ ہوتا اور یہ عقائد میں شامل ہوتا تو کم سے کم خلفۂ راشدین صحابہ کرام کی پوری جماعت خیر القرون کے تینوں زمانے اور آئم اربعہ میں سے کوئی ایک امام اور آئم محدثین میں سے کوئی ایک امام اور آئم صوفیہ میں سے کوئی ایک امام تو اس کا قائل ہوتا لیکن کسی کے ہاں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں <تصفح> تو معلوم ہوا کہ یہ بات کا اختراعی اور ایجادی عقیدہ ہے اصل عقیدہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں نہ اس کی کوئی نسبت ہے اور نہ جن لوگوں کو ہم لوگ بھی اور وہ لوگ بھی اپنا صلف کہتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے وہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں اور ان میں سے کسی سے اس طرح کا کوئی عقیدہ نہ سراہتاً نہ اشارتاً نہ کینایتن ثابت ہے نہ تقریراً اور نہ تقریراً ثابت ہے یہ بار سمجھ میں ٹھیک ہے اس میں تو کوئی اشکال کی نہیں ہے